بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمۃ الحمہ صحمۃ محمد محمد السلام علیکم ورحمتہ اللہ وبرکاتہ وبركاتہ میں موجود تمام خارن گرامی اور باقی تمام سامعین كو سمسن اقبال سے سلام عرض کرتے ہیں شكلا ہوتے سلسلے درخت جو ہے درخت نمبر تیرا باب و سلاد نمبر تراسی پیج نمبر نائنٹی اس کے شروع پر صفحے سے صفح كی ابتدا سے شروع ہو رہا ہے یہ بھی مردے کے دفن کے حوالے سے اس میں اچھا سے تعلیمات دے رہے ہیں تو کل جو ہے آپ کو یہاں تا کل کے درس میں بیان فرمایا فرمایا تھا کہ قبر کے بارے میں قبر کو کچھ کرنے چاہیے گہرائی قط کے برابر درمیان اور پھر قبر میں شک اور لحت دونوں صحیح ہے جہاں زمین نرم ہو تو اسی حساب سے اس کو شک صحیح ہے لاحت اگر سخت ہے جیسے چکنی مٹی والے تو اللہت والی کیفیت صحیح ہے پھر آخر فرماتا مردے کو قبر میں اتارتے ہوئے مردے کو پہلے قبر کے پاؤں کی جانب رکھیں پھر وہ مردے کو سر کی جانب سے نیچے آرام سے دے دیں اور نیچے جو بندہ اٹھا اتارنے کے لیے بیٹھائے وہ آرام سے نیچے اتار دیں اور اسی ذیل میں فرماتے نیچے جو بندہ جائیں گے مردے کو اتارنے کے لیے وہ کون جانا ہے اس کے بارے میں احکام بیان کریں فرماتے ہم و لذیذ یوتخیل ہو وہ شخص جو مردے کو قبر کے اندر داخل کرتے ہیں یم بغیاں یقون چاہے کہ وہ ہو یقون رجلن یہ مرد ہونی چاہیے ام الولی یا وہ مرد جو یا ولی ہو اس کا سرپرست ہو من عذیم اللہ الولی یا اس کے جو سرپرست جیسے باپ کے بیٹا بیٹے کے باپ وغیرہ دادا وغیرہ یہ ولی میں آتا ہے تو جو یا جس کو وہ ولی اور سرپرست اس کے قریب ترین رشتہ اجازت دے دیں یہ مردوں کے حوالے سے ہیں یعنی مردوں کے لفظ سے مرد جاگ اترے اور وہ مرد جو یا خود ولی ہو اس کے سرپرست لوگوں یا جو ہے والی جس کو اجازت دیتے وہ جا کے اتارے امر عام طور پر گاؤں میں خطے اخن لوگ اتارتے ہیں لیکن خواتین کے لیے فرماتے ہیں قبل متانے کے لیے ولی نسائی اور خواتین کو قبل متارنے کے لیے خواتین کے لیے اور اس کے محرم جو رشتہ دار ہیں محرم وہی لوگ ہیں جن سے شادی کرنا شران حرام ہے ہاں اس مفہوم میں طالباً تمام رشتہ دار آ جاتے ہیں ایک دو جگہوں پر وہ شادی حرام ہے لیکن محرم نہیں ہے ایسے بھی بعض موقعے آتے ہیں لیکن عمومی طور پر اس مفہم کے اندر آ جاتے ہیں بات کو آسانی سے سمجھانے کے لیے تو والی نسائے عورتوں کے لیے اس کے محرم جیسے باپ ہے بھائی ہے دادا ہے چاچا ہے سگا ماموں ہے اس کے اپنے بیٹے ہیں پوتے نواسے وغیرہ اس سے جو پھیلے ہیں وہ سارے اس محرم میں آ جاتے ہیں تو عورتوں کے لیے محرم ہیں ان اگر موقع پر محارم موجود ہو اور وہ اس ناموز کو قبر میں اتارنے کی اس میں صلاحیت ہو استداعت ہو جیسے جوان ہیں اٹھا سک اتار سکتے ہیں اس میں لیکن اگر محارم نہ ہو ولم یا اور اگر محارم نہ ہو اس کو اتارنے کے لیے میں ناموز کو تو پھر فراج صالحن تو پھر وہاں جو مومن بیٹھے ہیں ان میں سے ایک صالح نیک شخص اتارے اترے قبر میں ہاں جی وہ نیک شاز ہونی چاہیے وہ نیک شاز اس خاتون کا قبر میں اتارے اور قبر میں اس کو صحیح ترتیب سے جس طرح بیان فرمائے پہلے اس کو قبلے کی طرف رخ کر کے پیش آنے قبل کی دیوار سے لگے اس کے رخ پورا پاؤں گڑنا سارا قبل کی دیوار سے لگے اور اس کو قبر میں صحیح طریقے سے رکھیں جس طرح اس میں بیان ہوا ہے قبلہ روح ہو بٹھائیں اور اس کے پیچھے کی جانب سر کے پیچھے کی جانب کوئی پتھر یا لگے پتھر وغیرہ این وغیرہ اس کو ٹیک دے دے تاکہ پیچھے طرف دوبارہ نہ گیرے یہ سارے کام اس نے کرنا ہے تو اس نے فرماتے ایک صالح آدمی ہونا چاہیے ان صالح ان ایک سال ہو تو ولاج جائز نے عورتوں کو قبر میں اتارنے کے لیے للفس جائز نے فاسق لوگوں کے لیے جو خران آشکارہ گناہ کرتے ہیں ان یوتھ کے یہ کہ داخل کر ان نسا خواتین کو پھر قبور قبر میں وہ قبر میں بتانے کے لیے فاسق لوگ قبر میں نہ اتریں اس کے محرم لوگ جائیں اگر محرم نہیں ہے تو صالح لوگ اس کام کو انجام دیں وہ نیکوں کان جو کسی کی کا قبرۂ سرے کے کہ احتکاب کا ہمیں علم نہیں ہے بظاہر نماز روزے کے پابند شاہ سے اسے کو صالح کہیں گے کہ اگر خطیب ہو گاؤں کا یا امام ہو پیش امام ہو تو وہ زیادہ مناسب ہے پھل مئی تو پس مئی جو ہے اضاء الخلا جب قبر میں داخل کیا جاتا ہے تو حکم یہ ہے یم چائے سزاوار یہ ہے کہ اس کو رکھا چاہے اس کو رکھا جائے الاجم بل ایمن اس کے بائیں پسلی پر دائیں پسلی پر رکھیں یعنی اس کو دائیں پسلی کے بل لٹائیں اور اس کا رخ قبلے کی طرف کر کے رکھیں ہنج اس کی دائیں پسلی پر اس کو لٹائیں رکھیں اور مشتعل القبل قبل قبلے کی طرف اس کا رخ کر کے اس کا چہرہ قبل کی طرف ہو اور وہ یوس نہ اور, اور ٹیگ لگائیں ہنج اس کے چہرے کو الجیداری قبل کی دیوار سے قبلے کی جانے والی دیوار سے اس کی پیشانی کو قبلے کی دیوار سے ٹیگ لگا دیں یعنی اسے چپکا دیں وہ اور اس کے پی... کفا جو سر کے پیچھے والی جانب پہ ماتی قطع کا کفھا کھلتا عزبین اس کا کوئی واضح بلتی اردو مجھے ذہن میں نہیں آ رہا ہے ماتی قطع کا کھلتا زبین کیونکہ سر کی جانب سے نیچے گرنے کا امکان ہوتی ہے اس لیے کافا اور سر کے پیچھے جانب پہ اس کو بھی ٹیک لگا دیں الا لبنت کے ان کے ذریعے سے وہ عین سے اور حجر یا کسی پتھر سے پیشے سے اس کو ٹیک لگا دیں تاکہ پیچھے کی جانب دوبارہ نہ گرے کچھ لوگوں کو صحیح رکھنا آتا ہے تو وہ نہیں گرتے یا زیادہ موٹا نہ ہو تو زیادہ موٹا ہونے سے میں گرنے کا امکان ہوتی ہے یا نیچے رکھنے والے کو رکھنا کا صحیح طرح سے نہ آئے تو اس لیے جو پیشے ٹیک لگا دیں سر کی جانب اور کوئی اینٹ سے یا کوئی پتھر سے تاکہ دوبارہ پیچھے کی جانب جائیں اور کو رخ لفلے سے منحرف نہ ہو کے پورا چہرہ جو قبر کے قبلے کی جانب سے ٹیک لگنے کے بعد اور ساتھ ہی یقیناً گھٹنا دونوں میں لگے گا اور دونوں پاؤں کا انگوٹھے ہوئے قبلے کی پوری دیوار سے لگے گا جس طرح پیشانی جس ہم نماز میں جنازہ کو زمین پر لگتے ہیں وہی اعضا گویا کہ قبر کے قبلے کی جانب کی دیوار سے ان کو ٹیک لگائیں گے پیچھے کوئی پتھر وغیرہ یا این وغیرہ سے ٹیک لگا دیں گے تاکہ پیچھے کی جانب نہ آ جائے یہ ہمارے فقمے حال سنت کی فک میں دیکھتا ہے ایسا کوئی حکم نہیں ہم لوگ دیکھتے ہیں جیسے قبروں میں افسان پہنچے یہ لوگ بالکل سیدھا نیچے اتاتے ہیں اور پیٹ کے بل نیچے قبر میں رکھ دیتے ہیں منہ سے اوپر ہوتا ہے لیکن ہمارے فقے میں ہانی قبلے کی طرف رخ کر کے رہنے کا حکم ہے فباد حل اب قبر میں رہنے کے بعد جو حکم یہ جو گیرا اسن کو جو باندھا ہوا ہے ہانی جو گیرا اس کے تار سے تاکہ اس گرہ سے کفن میں باندھا ہوتا ہے تاکہ لے جاتے وقت کھلے نہ اس کو قبر میں اتارنے کے بعد اس کو گرہوں کو کھولنا ہے تو بادہ لل آگ دے کفن پہ جو لگی ہوئی آگے گرہیں ہیں وہ کھولنے کے بعد منل کفن سے کفن جو اتارنے کے بعد اس کے چہرے کو وائشن آدھی ایک کام تو کیا ہے قبل اس کو قبل تربل کفن اور اس طرف رخ چہرے کو قبل کے سے پاؤں گھٹنا سارا رہنے کے بعد پیچھے کوئی ٹیک لگانے کے بعد جو گیرا ہے وہ بھی کھول دیں قبر و جو کفن پر جو گیرا ہے وہ بھی کھول دیں کھولنے کے بعد آگے فرماتے ہیں وہ احسنا دیں اس کے باد حل آگے اس کے کفن کے گرہوں کو کھولنے کے بعد منل نلک فن سے وہ ایسناد وشی اور ٹیک لگانے کے بعد اس کے چہروں کا علاجی دال قبری قبر کے دیوار سے متبادہ جیل قبلہ قبل کر کے اس کے بعد پھر کیا کریں اس کے بعد یقیناً جو ہے اس کے اوپر جو ہے اب سلیب دیتے ہیں جیسے شہروں میں گاؤں میں اوپر جو ہے بڑے بڑے تاختہ کی شکل میں جو پتھر ہوتے ہیں وتان براغیر تھاندل وہ اس کے اوپر رکھ دیتے ہیں اور اس طرح قبر کو بند کر دیتے ہیں جو نیچے ہے وہ باہر نکل آتے ہیں یہ ہم بگے پیش ہے سدا وہاں اس قبر کو بند کیا جائے بلیبنی اینٹوں سے اب الحجر یا پتھر سے اور ماں یقوم مقام ہے یا جو اس کے قائم مقام ہیں جیسے آج کل سمین کے سلیٹ سے یا لکڑی کے تختوں سے ہاں جی کسی بھی طریقے سے اس کی قبر کو اوپر سے بند کریں اور پھر کیا کریں پتھر وتھر والا رکھ کر وہاں اور اس کے اوپر جو ہے گارا ڈالیں جو بھی سوراخ وغیرہ ہے چاروں جانب بیچ میں ان کو گارا ڈالیں بھیس اس طرح لا یف کا باقی نہ رہے منفذن کوئی سوراخ ہاں یہاں گارے کی جگہ پر ادھر مٹی تجم لکھا ہے مٹی ڈالیں نہ مٹی تین کا معنی مٹی نہیں تین کا معنی گارا ہے توڑاخ کا معنی مٹی ہے ہاں جی کیونکہ پہلے گارے سے جو ہے نا تر گارے سے سوراخوں کو بند کرتے ہیں اس کے بعد مٹی ڈالتے ہیں ورنہ گارے سے تر کو بند کے بعد مٹی ڈالیں گے مٹی اندر چلا جاتا ہے اس لیے پہلے گالے سے تو اس لیے یوتھائی ہے اور اس کے اوپر گالا ڈالیں بحیث اس طرح لایاب کا نہیں آتی الجگاتا سوراخ ان سامنے بند بھی سان جی وہاں اور یہ کہ گالا ڈالیں بحیث اس طرح لایاب کا منفرد کوئی سوراخ باقی نہ رہے چاروں طرف سے بیچ میں تمام جگہ جو ہیں جہاں سے سوراخ کا امکانیں ان سب کو پہلے گالے سے بند کریں جیسے شہروں میں سیمنٹ کے گارہ ہیں گاؤں میں آتی ہے اور لالجگا دھو دے دیں تو اس کو بند کرنے کے بعد اب کے اس کے بعد جو ہے ایک سنت عمل ہے جو کہ ہمارے نورواشی دنیا میں اس پر عمل کا ہوتا نظر آتا ہے باقی اعلی سنت الطاشے اس یہ ہوگا ان کے اندر بھی ہے تو ہاتھ سے جو ہے ہاتھوں کے ہتھلی سے بلچے سے نہیں ہاتھوں کے ہتھلی سے اس کے قریب ترین رشتے دار جو ہاتھوں کے ہتھلی سے تین تین ہاتھ جو ہے مٹی ہتھلی بھر بھر کے قبر کے اوپر پھینکے جو سب سے پہلے قریبی رشتے ہیں وہ پھینکے اس کے بعد اس کے بعد والے اس کے بعد والے پھر عام مٹی پھینک یہ سنت طریقہ ہے یا جہاں نزدیک کا مانا گیا تو یا نزدیک رشتہ داری میں نزدیک یا جو قبر سے نزدیک ہے وہ پہلے مٹی میں پھر وہ پچھاٹیں دوسرے لوگ اس طرح سب باری باری اس قبر کے اوپر مٹی پھینگے تو اس مٹی پھینکنے کی فلسفہ یہ ہے. ہر کسی کو یہ بات جو ہے اس کو یہ سبق بھی ساتھ ساتھ دے رہے ہیں بھائی جس طرح آج یہ بندہ مٹی کے نیچے گیا ہے اور ہاں جی اس کی قبر کو اوپر ہم مٹی پھینک کے اس کو یہاں دفن کر کے جا رہے ہیں ہم میں سے بھی ہر ایک کو اس قبر کے اندر جانا ہے اور ہم باری باری سے جانا ہے یہ بات بھی سمجھانا ہے اور تو اس وجہ سے فرماتے ہیں فائیس ہاں جی سلاخ بند کرنے کے بعد ہاتھ سے مٹی پھینکیں یہ سا ووٹ لگ طلبہ فام الکر ہاں جی ہاتھ میں مٹی لے کر پھینکنے کو یہ ہسا یا حسا بولتے ہیں فیا سا پھر ہاتھ سے مٹی پھینک کے مندنا جو قریب ہے یا اس قریب سے قبول سے قریب ہے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں اس قریب سے جو اس قریبی رشتے دار ہیں وہ بھی مراث ہو سکتے ہیں فیا سا مندنا سمندن پھر جو قریب سے قریب تر ہیں وہ مٹی ایک بعد ہے جا اس پر پھینکتے جائیں کتنی مرتبہ سلاس آتے ہیں تین ہاتھ لی بھر بھر کے تین دفعہ لی بھر کے ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ ہاتھلی بھر کے تین تین دفعہ مٹی پھینکیں منت توراوی مٹی نکالے اس قبر پر پھر قبر کو کتنا اونچا کریں وہی عرفہ پھر اس کے بعد جو ہے پھر بلچے سے مٹی پھینکیں آخر میں ہمارے دارے ڈائریکٹلی بلچے سے پھینک دیتے ہیں اس ہاتھ سے پھینکنے کا پہلو پر عمل ہوتا ہے وہ کم نظر کبھی کبھار ہوتے ہیں دن عام پر لیکن یہ حکم زندہ ہو تو زیادہ بہتر ہے کہ ہاتھ سے مٹی پھینکنے والا حکم جو ہے چونکہ یہ سنت ہے البتہ واجب نہیں سنت رکھا ہے اور یار اور اونچا کر پھر قبر کو ملن ارض زمین سے بے قبر شبرن. ایک بالش کے برابر جو ہے قبر کو اونچا کریں بھائی مٹی پھینک کے اس کی حفاظت کے لیے بھیا جس آپ آگے قبر جب بنائیں گے تو ترکہ ہے اون کی کوہان کی طرف اس کو اونچا کر کے بنائیں یا پلین بنائیں سد فرمدین جائ سے لِل قبر قبر کے لئے ویجوز جیسے قبر کے لئے اتستی ہو پلین بنانا جیسے ہمارے عام رویش یہی ہے وہ تسنی یا اس کو قرحان کے مانا تھوڑا بیچ والا ہم اونچا کر کے ہمارے یہاں ٹوک بن دیجیے اچھا تو وہ وہ ترقہ بنائیں جیسے الحادیث حدیث السنت وغیرہ وہ ٹوک کر کے بناتے ہیں جی خصن میں ہاں اور شیعہ اور ہم لوگ اس کو پلین کر کے بنائے بناتے ہیں جن البقی وغیرہ میں جو پرانے قبرستان ہیں اس میں بھی جو پرانے قبور ہیں عطی ابراہیم پیامبر کے بیٹے کی قبر اور دوسرے پیامبر کی اجواف پھوپیوں کی قبر جو ہے وہ پلین بنا ہے بالکل ہمارے قبر کی طرح بنایا ہوا ہے تو وار شاسد دونوں کو جیس کرا دیتے ہیں فرماتے ہیں تصدیق پلین بھی صحیح ہے اور تسنیم ہو اور تسنیم بھی صحیح ہے یعنی اس کو آچھا کوہن کی طرف تھوڑا اونچا کر کے بنانا بیچ میں مٹی ڈال کے دونوں طرف صحیح پھر فرماتے ہیں وہ تشتی ہو لیکن پلین بنانا اولہ زیادہ بہتر ہے پلین بنانا جس طرح ہم لوگ جس طرح قبر بناتے ہیں پلین کر کے وہ زیادہ سزاوار اولہ بہتر ہے تو یقیناً بات ہے بہتر والا کام کرنا چاہیں۔ اس لیے ہم پلین بناتے ہیں آج فرماتے ہیں ولا یو <فَنم> اور دفن نہ کیا جائے میتا نے دو مردے کو دو مئی کو ہی قبر ایک ہی قبر میں دو مریض کو ایک ہی قبر میں داخل نہ کیا جائے الرورت مگر کہیں کوئی مجبور ہو جائے جیسے بعض موقعوں پر بہت آفات آ جاتے ہیں ہاں جی سیلاب جیسے زلزلہ وغیرہ آ جاتے ہیں کوئی اور آفات آ جاتے ہیں تو بہت سے لوگ مر جاتے ہیں انہیں ہر ایک کے لیے الگ قبر کھولنا مشکل ہو جائے تو ایک ہی قبر میں دو بندہ بھی ڈال دیں تین بندہ بھی ڈال دیں تو کسی مجبوری کے وقت تو پھر میں ایک ہی قبل میں دو بندہ نہیں ڈال سکتے ہیں اللہ لزت مگر مجبوری کے مقام پر اب ڈالنے کے سر میں پھر کیا کریں وہی نواقع اور اگر ایک کم واقع ہو جائے فیوقت دم و افضلوں میں تو ان میں سے جو افضل ہیں اس کو آگے قبلے کی جانب رکھ دیں ہاں جا قبلے کی جانب رکھ دیں یہ حکم ہے باغی کو پیشے کے رکھ دیں وا یا اور چاہے ہم یوہ ترمل قبر قبر کا احترام کیا جائے کا احترام سائب جس طرح قبر کے صاحب قبر زندہ تھا اذا خان ہائن جب وہ زندہ تھا اس کا احترام کیا جاتا ہے اس طرح جو ہے اس کے فوت ہونے کے بعد بھی اس کی قبر کا احترام کیا جائے تو اسے بات ہمیں یہ سمجھ میں آ جاتا ہے اس لیے قبر کھودنا قبر سے مردے کو نکال کے باہر پھینکنا یا یہ جی چیزیں جو ہے شرمجائز نہیں ہیں چونکہ یہاں اس کا زندوں اس کی اس کے احترام کریں جیسے ہمارے گاؤں میں یہ چیز زیادہ ہے قبر کے اوپر لطف انتظ دیتے ہیں آج کل قبر کے قبر... قبر... قبرستان کو ہی خراب کر کے اس کو اوپر جو ہے ہاں جی گراج بنا دیتے ہیں جیسے ہمارے فخر ابراہیم کے جو ہے ہاں جی پورا جو ہے گھر کے ہاتھ سب کو پتہ ہے والے سب کو ہر آنے جانے والے پورا قبرستان تھا اور ابھی اس پر سمین لگا کے پلین کر کے اس کو گاڑی کا گراج بننا دیا گاڑیوں لے کے لیجئے ہے جو کہ فقرے کے سرحکم کے خلاف ہے یہاں صاحب نوئے کا احترام ہے صاحب جس طرح صاحب کا احترام کرنے عجب واجب ہے اور جب زندہ تھا تو اس طرح مننے کے بعد بھی تو کیسے اس کے اوپر ہم گاڑیاں رکھ سکتے ہیں گاڑیاں اس کے اوپر لے جائیں چلائیں ہیں اور اس کے اوپر بڑے بڑے گاڑیاں کر جو ہیں لینڈ کروزر گاڑیاں تو یقیناً ابھی اسی کو اگر احترام کہتے ہیں پھر بحترامی کیا اچھے ہے تو ہاں جی سے باہر یہ چیزیں ہاں جی پہلے بچوں کو وہاں کہتے ہیں اولیاء اللہ کے قبور ہیں بڑے بڑے کھیلنے نہیں دیتے چلو ابھی جو ہے وہاں پر پھر اپنے ہی حیات میں اس کو گاڑیوں کے لے کر گاڑیوں رہنے کے پارکنگ بنا دیں اور بالکل پلین کر کے اس کے اوپر ہاں جی تو دنیا میں لوگ بات کیا کرتے ہیں کام کیا کرتے ہیں اللہ ہی بہتر جاتے ہیں اور ہمارے شکے کی روشنی میں تو قبور کو اوپر گاڑیاں رکھنا قبول کو گاڑیوں کے لیے ہاں جی بنانا یہ سرے سے جائز نہیں کیونکہ یہ قبر کی بحترامی ہمارے نے حرام میں پھیکے میں فرمایا لازم ہے یہ قبر قبر کا احترام کیا جائے ہاں جی اور, اور کا احترامی سابی صاحب قبر کے جب زندہ تھا تو ہاں جی تو اس کی یہ بہت ہی ایک اہم اور حساس موضوع ہے جو ہمارے معاشرے میں اس کے خلاف بہت سی جگہوں پر اس کو بازار میں ڈال دیا ہے وہاں سے روڈ نکالا ہے بہت جگہوں پر ہاں جی گاؤں والوں نے الگ سے زمین ہی دیا بر کے اوپر سے زمین دے دی اللہ سے ہم سب کو ہدایت کرے